اللہ دوسرا الرحمٰ سبقا دہرائیے تاکہ الفاظ کی ادائیگی کی بھی ایکسرسائز ہو ما ماں نجمن رجمن مسجد و بیت هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك كت ما ذلك ذلك سرير من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك علی حجر ہاذا سکرن و ذالی کا لبن اب ترشمہ سنیے ما ذالی کا وہ کیا ہے رلی کا نجمن وہ ستارہ ہے حاضہ مسجد صرف سننے پہ اکتعا کیجیے اب ہاذ مسجد یہ مسجد ہے وا کا بیتن اور وہ گھر ہے ہاضا احسان یہ گھوڑا ہے وہاں اور رالی کا ہمارن وہ گدا ہے آ کیا کا کلبن وہ کتا ہے لا جی نہیں رالی کا کتن وہ بلی ہے ما رالی کا وہ کیا ہے رالی کا شریرن وہ پلنگ ہے من ہار یہ کون ہے وہ من رالی اور وہ کون ہے حاضا مدرس یہ استاد ہے وہ راہلی کا امام اور وہ امام ہے ماں کا وہ کیا ہے راہلی کا حجر وہ پتھر ہے ہاذا سکرن یہ چینی ہے انگلش میں شوگر اسی لفظ سے ماخود ہے ہازا سکر یہ چینی ہے وہاں اور راہلی کا وہ دودھ ہے دودھ کے لیے حلیب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے حلیبً دودھ حلیباً جس چیز کو دوہا جائے یعنی دودھ پرانے مجید میں دودھ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے لبنن اس لیے فصیح و بلی عربی میں لبنن کا لفظ ہی دودھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سمرین مشق ایکسرسائز کر پڑھی وقت اور لکھیے حرکات یعنی زبروں زیروں کی مدد کے بغیر ان جملوں کو اب ہم ادا کرتے ہیں سکرن یہ چینی ہے لبن اور وہ دودھ ہے من ذالک وہ کون ہے وزیر وہ وزیر ہے منسٹر ادالی کیا وہ بلی ہے لا جی نہیں ذالک کا قلبن وہ کتا ہے مہاذا یہ کیا ہے حجرن یہ پتھر ہے الکلمات تو نئے الفاظ الکلی سے مراد بامانا الفاظ الکلمات مات الجدید نئے الفاظ امام امام پیشوا حجرن پتھر سکر چینی دود باخر الحمد اللہ الحمد